آج کا سبق ہے عدر سون ترپن ٹھیک ہے پچاس اور تین ففٹی تھری الملا املا کے اندر کیا ہوتا ہے مفردات ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جملے ہوتے ہیں رقب جی اچھا یہ بھی اچھی, اچھی بات ہے مطلب آپ نے اسباق کے ساتھ یاد کیا ہے ہوں رابام اچھی بات یہاں تک تو پھر سب کو آنی چاہیے اچھا جی تو کیا ہوتا ہے املاک کے اندر مفردات اور مرقبات پہلے پڑھیں گے پھر مرکبات پڑھیں گے اور آخر میں آپ کو کیا ہے حمزہ توحا کیا قواعد بتائیں گے وہ پڑھ کر ہمارا سبق ختم ہو جائے گا اور کل کے لیے آپ کو اچھی سی محنت کرنی پڑے گی المل المفردات تسألو وہ سوال یا تم سوال کرتے ہو. ہم نے وضو کیا کر ہم نے پڑھا اقل نہ ہم نے ری تم سب وطن... نے دیکھا توجہ نہ ان سب نے وزیا توجہ نہ جمع غائب کا سیرہ ہے ماضی کا جی نہیں آئی نہ کو ہم کھاتے ہیں اسواتن آوازیں راحا تو ان کی خوشبو تم نہ تم سب عورتیں کھڑی ہوئی اخر نہ ان سب عورتوں نے لیا تم سب دیکھا سیکھا جی مفردات کی عربی سمجھ میں آئی اور اس کا ترجمہ جی ٹھیک ہے انیس اچھا اس کے بعد ہیں جملے سعیدہ طفلہ جمیلہ زکیہ سعیدہ ایک خوبصورت اور ذہین بچی ہے ٹھیک ہے سعیدہ طفلہ سع... جمیلہ زکیہ خوبصورت اور زکیہ ٹھیک ہے چલાક ذہین سعیدہ خوبصورت اور چلاک بچی ہے قامت من نومہ سے بیدار ہوئی و اس نے وضو کیا وسلت اور نماز پڑھی ثم علا الى میں پھر اپنی ماں کی طرف گئی وسلمت علیہ اس کو سلام کیا وقبلت قبل اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا یعنی اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ لیا وسالت اور اپنی ماں سے پوچھا اخی حامد میرے بھائی حامد کہاں ہے فقالت الام ماں نے ضہابا ما والدی ہی الا مسجد وہ اپنے ابو کے ساتھ مسجد کی طرف گئے ہوئے ہیں المر اتو <هِيه> ہی یعنی عورت کی کیا کیا حیثیتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے عورت یعنی مختلف درجات سے گزرتی ہے کہیں تو وہ بیٹی ہوتی ہے کہیں تو وہ کیا ہوتی ہے پھر ماں بنتی ہے نہیں پھر کیا بیوی بنتی ہے پھر کیا ہے ماں بنتی ہے اسی طرح یعنی اس کے مختلف پہلو ہیں مختلف حیثیتیں کبھی بہن کبھی بیوی اور کبھی ماں تو المر کیا دی ہے یہ حیثیت یہ ہے المر اتو کیا البن تو بیٹی ہوگی وال بہن ہوگی العم ماں ہوگی و تو یا کیا ہوگی بیوی ہوگی بیٹی بہن ماں بیوی ٹھیک یعنی اس سے یہ رشتے متعلق ہوتے ہیں اس کی حیثیت یہ ہے عورت کی اچھا جی آگے جو مزے کی بات کی ہے وہ بڑے مزے کی ہے یا جب وہ تربیت تربیتاً اسلامیتاً صحیح اس کی صحیح اسلامی تربیت لازم ہے لازم ہے واجب ہے تربیت وحا اس کی تربیت کون سی تربیت تربیت اسلامیتاً صحیح صحیح اسلامی تربیت کرنا اس کی ضروری ہے کیسے ایمان تاکہ اس کا ایمان کیا ہو جائے ہو جائے ٹھیک پھر آگے کیا بات کیے تعارف والدین اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو والدین کے حقوق ہونے چاہیے یعنی اس اس قدر تو اس کی تربیت ہونی چاہیے اگر وہ بیٹی ہو تو والدین کے حقوق اس کو پتہ ہو لے بنتن اس لیے کہ وہ بیٹی ہے لہٰذا اسے اپنے والدین کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے اسی طرح اس کو اس قدر تربیت دینی ضروری ہے کہ تعارف حقوق کا و خواتحہ کہ وہ اپنے بہن کے حقوق پہچان لے کیوں لے اختن اس لیے کہ وہ ایک بہن ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر یعنی اس کی اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق پہچان سکے حقوق کا اور وہ اپنی اولاد کے بھی حقوق پہچانے لے انہا امن ام اس کو اس قدر بھی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اگر کل کو ماں بنے تو اپنے بچوں کی تربیت وہ اچھے طریقے سے کر سکے اسی طرح وہ تعارف حقوق کا اور ساتھ ساتھ کیا ہے شوہر کے حقوق کا بھی پہچانے لے انہا زوجتن اس لیے کہ وہ کیا ہے ایک بیویت حد تک خلاصہ اکلام یہ ہے کہ عورت کی جن سے عورت کی تربیت اس قدر تو کم از کم ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے دین کے حقوق کا پتہ ہو اور اگر بہن ہے تو اس کو بہن بھائیوں کے حقوق کا پتہ ہو اگر بیوی ہے تو اس کے شوہر کا حقوق کا پتہ ہو اور اگر ماں ہے تو اس کے اپنی اولاد کے حقوق کا پتہ ہو ایسا نہ ہو کہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میرے اوپر حق کیا ہے جی ہاں عاحد الملا قواعد الملا اس کے بعد تو یہاں پر تین قاعدے لکھے ہوئے ہیں وہ صرف کیا ہیں حمزہ مفتوحا کے قواعد ہیں کہ اس کو لکھا کیسے جائے گا بس اگر حمزہ ہو یعنی کلام کے اندر تو اس کو سے لکھا جائے گا وہ آپ ایک جگہ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں پھر سے بھی دیکھ لیجئے کہتے ہیں اگر حمزہ مفتوح ہو اور اس کے بعد حرف مدعا نہ ہو تو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جاتا ہے یعنی اگر حمزہ کسی کلر ہو اس کے بعد حروف مدہ میں سے نہ ہو یعنی وہ ماہ قبل مضموم یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مقصور الف ما قبل مدہ نہ ہو اس کے بعد تو پھر اس کو کیسے لکھا جائے گا ما قبل کی حرکت کے موافق یعنی اگر اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف کی صورت صورت میں لکھا جائے گا اگر اس حمزہ سے پہلے واؤ ہے تو اے اے کیا ہے ضمہ ہے تو اس کو واؤ کی صورت میں لکھا جائے گا اور اگر اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس کو یا کی صورت میں لکھا جائے گا جی اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حرف مداح نہ ہو تو اسے پہلے حرف کی حرکت کے مشابے لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے آلہ اب دیکھو حمزہ سے پہلے کیا ہے سین ہے اب اس کو کس صورت میں لکھا ہے کی صورت میں دیکھو سالہ کی طرح یعنی علیف ڈال کر اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے پیش کی مثال جیسے ل... لو یون. ٹھیک ہے لو. اب یہاں پر دیکھو اس سے پہلے کیا ہے زما ہے تو یہاں پر حمزہ کو کیا ہے کے اوپر لکھا ہے اسی طرح زل کی مثال جیسے فیطن ٹھیک اب دیکھو حمزہ سے پہلے کیا ہے کثرا ہے اس کو یعنی یا کی صورت میں لکھا ہے اگر یہاں پر یا ہوتی تو اس کو بھی ایسے لکھا جاتا ہے فیتن تو صرف صرف نیچے نکتے ڈالنے پڑتے ورنہ لکھائی کے اندر ایسا ہی ہوتا دوسرا قاعدہ اگر اس مفتوحا حمزہ سے پہلے حرف ساک... حرف صحیح اور ساکن ہو تو اسے الف کی شکل میں ہی لکھا جائے گا ہمیشہ یعنی اس سے پہلے کیا ہو حرف جو ہے وہ کیا ہو ساکن ہو ٹھیک ہے نا مقصور وغیرہ نہ ہو اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ کیا ہو صحیح حرف ہو ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہے اس کو علیف کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے جیسے یس اسلّ اب دیکھو سین ساکن ہی بھی, بھی ہے اس کے بعد کیا ہے حمزہ ہے الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے اسی طرح مس کے اندر بھی کہ سین ساکن ہے اور حرف صحیح ہے اس کے بعد حمزہ کو الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے نمبر تین قاعدہ ہے اگر اس حمزہ مفتوحا کے بعد حرف مدہ ہو اوپر کہا تھا نا کہ اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو سب سے پہلے والے قاعدے میں اب یہاں کر کہتے ہیں کہ اگر حرف مدہ ہو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں اگر اس کا پہلا ہر بعد اسے دندانے پر لکھا جائے گا ملجان اور اگر ماقبل اس کا مباد سے ملا ہوا نہ ہو تو اسے زیادہ لکھا جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حمزہ مفتوح کلام کے اندر آ جائے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو وہ ماباد ہے یعنی اس کے بعد والا حرف ایا وہ حروف مدہ یا نہیں ہے اگر حروف مدہ میں سے ہے اگر حروف مدہ میں سے نہیں ہے تو تو پہلے والے قائدہ پرچلا جائے گا کہ اس کو پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق لکھا جائے گا لیکن اگر حروف مدہ میں سے ہے پھر کیا ہوگا کہتے ہیں کہ اب وہ دو حال سا خالی نہیں اس کی دو, دو صورتیں ہیں تو یہ ہے کہ وہ حمزہ جو ہے نا جملے کے درمیان میں واقع ہوا ہوگا درمیان میں کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جملہ ہوگا ایک ہی کلمہ ہوگا اس کا کچھ حصہ پہلے ہوگا اور کچھ حصہ حمزہ کے بعد ہوگا یعنی حمزہ جو درمیان میں واقع ہوا ہوگا تو اگر یہ درمیان میں واقع ہو جائے اور پہلے والا کلمہ دوسرے والے حصے کے ساتھ مل رہا ہوگا تو پھر اس صورت میں اس حمزہ کو دندانے پر لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایک اس کا ایک دندانہ سا بنایا جاتا ہے اس پر حمزہ کو لکھ لیا جاتا ہے اور اگر یہ اہلے والا جملہ ملنا رہا ہو حمزہ جو ہے وہ بالکل کسی کلمے کے درمیان میں واقعہ نہ ہوا ہو بلکہ کیا ہو الادہ تو پھر اس کو لکھا بھی الادہ ہی جائے گا بات سمجھ میں آئی دیکھو جیسے ایک مقافات آمال کا بدلہ مقافات کہتے ہیں بدلے کو یہ پورے مقافات دیکھو مقافات اب درمیان میں یہ حمزہ آگیا علانکہ مقافات پورا ایک جملہ ہے پورے ایک کلمہ ہے اس کلم کے بالکل درمیان میں حمزہ واقع ہوا ہے. تو اگر کہتے ہیں کہ اگر حمزہ درمیان میں آ جائے تو پھر کیا کریں گے اس کو دندانے پر لکھیں گے اور نہ ہو بلکہ الگ تھلاگ ہو تو اس کو ویسے ہی الگ سے واضح کر کے لکھ دیں گے قاعدہ نمبر تین اگر اس حمزہ مفتوحا کے بعد حرف مدہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں اگر اس کا پہلا حرف بعد والے حرف سے ملا ہے تو اسے دندانے پر لکھا جائے گا جیسے موقفات ٹھیک ہے اور اس طرح ملجعان اور اگر ماقبل اس کا ماں باپ سے ملا ہوا نہیں ہے تو اسے علادہ لکھا جائے گا جیسے جز آنے ٹھیک ہے جز الگ بات ہے آنے آگے ہے کر آ ٹھیک ہے اب کر آ یقرآ لم یک ٹھیک تو یہ ساری بات ہے مانی کلمات قبل ضروری ہے لازم ہے واجب ہے ویسے تو میں نے آگے بھی پڑھانا تھا لیکن چونکہ باقی طلبا بھی نہیں ہے کہنا ہے تو آپ لوگ چلے جائیں بیچ میں دو سبقوں کو آپ چھوڑ دیں بلکہ دو کو اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی آپ لوگ آ جائیں ادر سانی و, و ستون سبق نمبر باسٹھ کے بعد الدرس الثانی و سکسٹی ٹو اس پہ آ جائیں یعنی ادرس الراب الخمسون کو چھوڑ کر یعنی یہ یہاں سے آگے دو پیچھ میں چار پانچ اس ان کو چھوڑ کر آپ آگے چلے جائیں پہنچ گیا وہاں تک جو جو پہنچا مجھے بتائے جی اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کے وسی تمبر تین پہنچ گئی اچھا یہ جہاں سے جا کر ختم ہوتا ہے الدادو بادل میا. ٹھیک الآداد Hmm. اچھا اس سبق کے بعد जैसे यहां جہاں, جہاں پر یہ جا کر سبق مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سبق کے بعد لکھا ہوا ہے جد ول آداد گن... جدول کہتے ہیں نقشے کو جد ول آداد گنتی کا نقشہ یہاں سے آپ لوگ گنتی اس کے ساتھ نمبر لکھے ہوئے ہیں پیچھے جیسے لکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس واحد اسلان ثلاثہ اور با خمسمان اسی طرح گیارہ بارہ بارہ پھر تیس پھر آگے چلیں گے اگلے پیج پہ آ جائیں گے سو تک مکمل کر لینے کے بعد پھر اس کے بعد وہ آپ کو بتاتے صرف, صرف صرف سو سو کی بات کریں گے دو سو تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو یعنی ستوں میں یا سمانیہ میں تیسوں میں الف ہزار تک چلے جائیں گے پھر اس کے بعد الفاظ دو ہزار سلاسۃ الفن, الفن،, تو الفن، ملیون، ٹھیک. ہم. ملائین، ملائین. جی تو آج کا سبق آپ لوگوں کا یہ ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو جو غیر حاضر ہیں ان کو بھی بتائیے گا کہ یہ کل آپ ساتھیوں کو یاد ہونا چاہیے ابھی بھی میری کلاس کا ٹائم باقی ہے ٹھیک ہے جتنا ٹائم ہم لیتے ہیں آپ اتنے ٹائم میں بھی یہاں پر اس کو رٹا لگائیں ذرا اچھے طریقے سے ابھی بھی اور اس کے بعد بھی آپ کو کل کے دن میں جو وقت ملے تو اس کو کیا کریں اچھے طریقے سے یاد کیجیے اس کو آپ چھوڑ دیں یہ قواعد ہیں یہ ہم پڑھیں گے اس اسباق میں آپ صرف گنتی یاد کریں جیسے لکھیے آپ ویسے یاد کریں باقی قواعد ہیں وہ پڑھیں گے ان کو چھوڑیں آپ میں صلاح تھا لکھا ہوا ہے جیسے لکھیں آپ ویسے یاد کریں ٹھیک ہے نہیں اس کو ہٹا دیں تا کو ہٹا دیں اس کو یہ تو غلطی ہے اشارہ آئے گا اشارہ ہے یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے اگر ہے تیرا میں تو ٹھیک ہے تیرا نمبر جو ہے یعنی سلاسات اشارہ یہ تیرہ ہی ہے سلاساتہ اعشارہ ہے اعشارہ تا نہیں ہے ہاں میں ٹھیک ہے صحیح قواعد پڑھیں گے تو پھر آپ لوگ خود سے انشاءاللہ شاء لگائیں گے کہ کیا چیز کہاں پر آئے گا زہر کہاں آئے گی زب... اسباغ جب پڑھیں گے تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ یہ گنتی یاد کریں گے اچھے طریقے سے ٹھیک چلیے جی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو آخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ